يا تو نتو فوقوا الحمد لله سبحان <سلام> الله الله تو السلام سید سی امبیا آله واصحابه البی اماب شیفان رجین بسم اللہ الله سبحانه اللذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى <سؤال> المسجد <سؤال> الأسفار السلام <سؤال> عليكم الذي قاركنا حوله لنريه <يوم> من آياتنا إنه هو <والسميع> منت بلاس پلان اسپد ہوی مل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله سلام مقرب الى الله الصلاه والسلام على <سلام> رسول <سلام> اللہ <سؤال> <سؤال> دس <سؤال> سنا تو بعد السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و <سلام> اللہ <سلام> <سلام> <سلام> مہراج معراج سید الانبیاء اور معراج اولیاء دوتے جنا آپ کے سامنے کچھ دیر مخاطب اللہ معراج سید المبیا اور معراج اولیاء. اللہ اس تو قابل رات ایک نظم منظوم ہوئی پیش کر کے پھر اصل موضوع سبحان اللہ اپنے دل کی کے اندر پیش کی ڈھون سے ملتا ہے دن کو نشانی نون سے ملتا ہے دن کو نشانی رب, آہ! رب آہ! کے کیا سے فصل والے آئے وصل چل بس لف فصل اور وصل ہے ضرورت شیر کی وجہ سے بتا دے رہا ہوں نقل والے آئے اقل چل بسے وصل والے آئے وصل چل سلسل ہی ہے گل سی ہے تو کیا باغ ب سمجھا را را سنو اس شیر پر غور کرنا ہوں پیش کر لیں نہ پرچا न na pracha na pruchi na pracha na pruchi fakat din cha hai hatim na tu aapar vichaap ban si naga vichar rasin fat khat din ko chaahe hai hai minna do hasi hai lekshan ki yaaro نہ <سؤال> پرچا nat <speaking> tabeer <throughmoilujin Pacificharacans'> <ranchounced nel> <doghouse> جدھر ہیں ادھر مگر شور ہر سو سر مگر شور ہر سو اللہ ملا ہے سلب سے تمہیں جو مذہب ملا ہے سلب سے تمہیں او نظرتا نہیں ہے دل میرا ہے دل میرا اگر ہر حقیقت ترجمانی نہ ہو نہیں پڑاگا جی دل آخ تو باقی یار حقیقت نہیں مسلمان وفت میں کیوں سو کرے مسلمان میں کیوں سو ہو دشمن مغلو میں کیوں ہو جہ kein <laughs> shaan <laughs> یا تو سنتا ہر سب کا دیا بھی خدا یا تو سنتا ہر سب کا دیا بھی ایا ہے شپا کی آیا tu sun le haari tu sun le haari yeh natik kahani suno aao nayi kahani bata hai jis ki hamara منشوری ابا منشور کلی سبھی کچھ سمن شور سمجھو سمجھو سمجھو لینا ارے دین پتن دین لٹا چ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شریف ہوں رہا اندر رن مستقل تصانیف کتاباں اس موجود دنیا پیدا چین چیز نہیں ہونا ماہر سمجھو اگلے دی تمہید پیش کرنا اصل جہاں نہیں تصا سنیا ہونا یہ کسی منبر تو بیان نہیں ہوا ہونا جبکہ یہ بھی سفیا اولیا کی اصطلاح اولا ما زبان مہاراج اور لغت دیا کتاباں بھی آ گیا لغت ناما دے خدا لکھا مے تو ہے اللہ تعالی ولی مہراج ہے میں راتھی بھی ارد کی ٹور نہ تو مطلب ہی ہوتا ہے تھی اسے راہ لگے ہو میرا جیب آدھا آپ راہ پرسو میںرش و چلیا امتی رب ہمت دے تو لگے ہوگی جی تھی سنو گے وضاحت نار. جلائل ان شاء رحمان امبیا ل والتسلیم سب نو صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی امبیا میراج فرقے ہوئے آپ کا میراج شریف آئنی جسمانی آئنی جسمانی دوسرے نبیا مثالی جسمانی وجو نہیں فرمائی دوسرے امال مسلم مثالی جسم شریف لال اینی جسم شریف ہوں وسال تو پہلا مثالی ہوں وسال تو بعدی کوئی ماں کر سید لمبیا علیہ وسلم اپنے جس المقدس مقدس آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور پاک سونے طرف حکم سی وہ آسمان کو پہلے کو دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پانچ کو چھو کو ستوے تک پہنچے نے وہ مثالی جسم شریف پہنچے یہ خصوصیت صرف آمنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم شریف مولا تے توجہ ہے آپ سلام سلام جی خصوصیت سب بچانا قبر پوچھا جانا ماں پوچھتا ما تھکولو فی حق تہذر نجل یہ خصوصیت سید لمبے آدھی قبر در پہلے تو نہ پچھلیا تو نہ اگلے پچھلے کسی تو قبر سوال کسی ہوفی بارے نہیں ہوتا آیا نہ ہوتا رہے گا یہ صرف امن دلال ہی نبوت دا, دا, دا لہذا ہر امت دوتے ضروری سی ایمان رکھے اپنے نبی دے ایمان رکھے خاطم نبی جیت تب قبر جانے سن اتیا جاتا سی کہ دس محمد کے بارے میں کیا کہتا؟ حال الرجل مرد دا ذکر خیر اپنے نبی موہ شریف چڑھتا رہا بارے کی وسلم جس بات دیواری آئی او اسی طرح جاری لکھا ہزور تک جانا اگرچہ باز روایات میں شریف الاقلام تک آیا کلمہ نال فرشتے جو ات لکھ د سنت شامل فرمایا ہے جس شریف آزم تک پہنچنا ارش آزم تل کحد نے سرج نے ل 305 ہجری چاپ دی وفا. بہت بڑے دور انہوں کا امام بخاری بالکل لال دیسری سدی انہوں نے تیسری, صدی انا دی, تیسری انا دی اب کو صرف سال کا فرق اللہ لقاول بالمسجد الحرام، کوئی تین تین رسالے آن دا مجموعہ کتاب لکاول رسالہ مکمل امام ابن دا فرمایا ہے اہل سنت دے عقیدے نو بیان کر کردیا کہ یہ بھی عقید شامل ہے کہ امام علم بیان صلی اللہ شیاد پتا لگا کہ عرش مجیدش بود متقا اس طرح دیگال خالی تحقیق بھی یہی ہے سمجھ آ گئی کہ خیر ایک نکتا سی دلیل جناب تک پہنچانا ایک مسالے کے کے سے کہ جی آرشد ثابت بھی ہے محدث کثیر نے کثیر سبحان اللہی ہی آیت مبارک تحت حسن روایت ساری سمجھ نہیں نہیں لیکن ایک گل بہت سب نے اپنے رسالہ مبارک آ گئی کہ نہیں آ گئی اگلی گلو سونے نبی صلی اللہ تعالی وسلم صرف لفظ سبحان کافی یہ ح گلے شروع ہوتا ہے جیڑی گل حیران ہے سبحان جی اصل کا سبحان یہ اللہ. سبحان اللہ. کم انتہائی عجیب اور اوکھا س اللہ تعالی سبحان کہہ کے انوی زائل کیتا ہے کہ انکار کرنا ہی نہ پریشان کون لگتا ہے حیران کن لگتا ہے تو انسانی قدرت کے پیشے نظر تو سبحان رب کہ کسی آدمی ہو کہ وہ تو زمین نو آسمان عرش تو بٹھا دے ارش زمین بنا دے زمین نو عرش بنا توجہ نہیں فرمائی لیکن اتنے میں ایک عقیدے کی حقیقت سے بے خبر لوگوں نے لکھ دیا لو شاء اللہ پاؤں گا لو شاء اللہ پاؤں اللہ جائے انہوں نے بڑی بڑی غلط فہمی لگی وہ حدیث کی روایت بامے شیکاؤن مذہب کے عقیدے شیکا نہیں لیکن ہار پان کے مرد ہوتے ہیں یہ نہیں حدیث روایت لینیے توجہ روایت لینیے تو روایت کرنے والے اور ہیں روایت سمجھ بھی ہے تو ابو حنیفہ کے دروازے پہ آنا پڑے نقل کرنا بات کو اور ہوتا ہے بات کو سمجھنا اور پتا نہیں کن بندے گل سن جائے سی نوٹنے مجید ایک کتاب ہے پھر کے نکل کھانے فام کے مارے پینے سمجھتے مارے پی رہے سمجھ نہیں لگی انہوں نے کی غلطی لگی اچھی نظالہ کرتا ہے اگرچہ بہت, بہت بڑے مذہب ہے بہت بڑے مذہب نے پیشوا دے زامن شمار ہو گلط فہمی لگی ہے کہ اللہ تعالی مشیت اور ارادہ اور قدرت جہرا نا اس کا تعلق جہ ممکنات نال ہوتا ہے واجبات اور ممتنعات سے نہیں ہوتا اللہ تعالی دی قدرت ارادہ اور تعلق او دے اپنے نال نہیں یعنی کی مطلب اگر کوئی چاہے وہ اللہ تعالی نو بھی طاقت ہے اپنے اپ نو بکا لوے دود نال دا بیوقوف بے وقوفہ خودکشی میں کر سکتا خدا کو یہ قدرت نہیں یہی تو اس کی شامل ہے یہ نہیں کہ محضر اللہ اللہ خبارک و تعالیٰ اپنے ہوڑا گر کوئی آخری اللہ تعالیٰ اگر اپنے آپ لو نہیں مقار ساکتا دے بندہ تے خود کوشی کار ساکتا دے جراب نہیں کار ساکتا دے خیرہ دا مطلب ہے بندہ دے ڈاڈا ہے۔ بندے کی قدرت ود گئی وہ بے ہونا یہ ایب ہے شان نہیں حق میں یہ عیب ہے اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور نقص ہے مشیت اور ارادے قدرت کا تعلق ہاتھ نہیں ممکن ہاتھ نال ہے واجبات نہیں ممکن ہاتھ وال لہذا یہ کہنا اللہ چاہے تو مچھر پر بیٹھ جائے کہنا اللہ آپ سکھ دے ہو. اللہ چاہے تو مچھر بڑھا دے ہو. مچھر آسمان بنا دے ہو. آسمان تو کچھ وے اللہ تبارک تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ چاہے تو کرسی سے بہ جائے وہ چاہے تو فلانی شہر سے بہ جا ان چیزوں کا تعلق یعنی اللہ تعالی کی مشیت کا تعلق اس کے کے ساتھ نہیں چوریا شدے بند راب ستا ج مطلب بندہ ود گیا یہ ہے اور دنیا مشہور مشہور <laughs> مذہب کا غلید ہے تبارک و تعالی اگر چاہے تو مچھر پر بیٹھ جائے ماںلہ ہے اللہ تعالی نے پتا نہیں انہیں سمجھا کی سمجھ لگی گل یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالی ہر عیب ہر نقصان آ گئی لاک یہ تو کیوں کر لے اندی ادھو ادھو ادھو لیکن, لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہراج جسمانی آئے دوسرے دا مثالی لیکن ہے نبی سبق دے گیا امت نو کی کیا امت جسم شریف میں پہنچیا میرا جسم تڈی روح تو, آٹی رو تو بھی لطیف ہے جی تھی ہر تو روح نالا رو مراج کرا دے گا اللہ میراج روح شریف کاجو درا جد کرا ایک ہوں موت ایک ہے میراج فرشتہ جان کٹ کے مومنٹ کی اتھا لیا جومنٹ تھی اور اگر مومن اپنے آپ اپنی جان نڈ کے اتنے لے تو میرا جونی فرمائی میں روایات بھی سابت کرانگا واقعات بھی حق کر میراج جب صلی اللہ علیہ وسلم، امت نو میراج دا سبق دکا سبق درد کلندر اقبال فرما سفت سبق ملا سبق ملا ہے آل میں بشز میں ہے جردو جہان جہانے کے ان شاء اللہ کلندر اقبال نے اور جگہ دے فرمایا دوست نہ میں سنا اخترے شام سے آتی ہے اخترے شام کی آتی ہے فلک سے سمجھاؤں گا بعد اخترے شام کی آتی ہے فلک سے آو سجدہ کرتی ہے صاحب جس کو ہے شام موٹا ستارا چڑھتا ہے سمجھ رہا ہے شام سفید جا دایا جا چڑھتا ہے اقبال فرما ہے وہ شام کوئی بالکل جنہوں اللہ بہت شری دل کی سما آدار سفائی ہوگی جنہوں کو اپنی شان والی کنگ سما ان جس ہی والی دنتی ہو گئی لگڑا اگلی گل گا فربر ہے رش فرا نبی دا میرا جے ہمت کر لے تو سرفے قدم جے ہمت کر کرے پاک میرا دے زمین دے پہنچنا ہر کلندر اقبال وہی شیر پر سناو اقبال پرمند jiw ne mar ja o mo to qablan na جدی بس ملتا ہے جدو روح کٹی جی رات خیالات مساش بک گئے لگ جا گیا جب اس بقام نفسا ہوتا سسیا کرتا پہنچتا پیر باہوسار بہوار نے بڑی عجیب گل کی دم آخر بتا ہاتھ کر سلو خلاف رین فرسا گیا فرمایا جو تبغا فتن یا یارہ سو جس پر دنیا لبن واسطے ہو اللہ اپنی روح لے نقل ہے سجد کا سنسان باہو آپ بھی کتاب عین نو شریف کس بدت کا کیا پہ لکھے بدا یون کے قاضی نے جام نجم سام چلال فکیر کا میرا اللہ والنا دس دے نے چلو تین قبرے کی ہاؤدیم سفری ملتانی شہدی دکھا دے خادم نے شہاب الدین بڑھے پہ خدمت کرنے والے خدمت رہے اے جلال الدین کبرویل جب سن سن سن جدو شاید, شاید شہاب الدین حج تے آپ نے کی, کی لکھ والا کل شاید ابد اللہ مشہور کتابوں کی گل پیدا سنا ہز <سؤال> نا <سؤال> پڑھتے آ فرما نے کیا قاضی صاحب نماز آ نے نماز قاضی صاحب کو پتا لگا شاید چلان کمرے کی میرے بارے گل کر کے گئے نماز ہوا پر سچا ویستے پتا ہوگی سوچنے جیسے سوچ لے پھر چپلا بنا لے فرمایا حسنا نقل جلال الدین دلالی پیش خالی بدوان اتنے بدوان لکھے لفظ بداون ترجمے والے بھی نہیں اسی طرح لکھ دیتے اور یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ بدایون کا پرانا نام بدوان ہو یہ تعویل خیر قاضی بدوان کے نجم الدین سنائی گفتگو میں گلش خرشید کے قاضی نجم الدین چھ میں کل قاضی نجم الدین کی کر رہا ہے انہوں نے لکھی نماز ادا فرما رہے نے نماز اتنے شیخ جلال الدین فرمود قاضی نماز گزار دن رسید کا شکی شہ فرمو گے آخی ہے نماز اولا دیگر فکرا دیگر آلما بھی نماز او رے بھی ہو بس کے قبلہ را برابر نہ پیلند نماز نہ گزارت جنہ چیر نو سامنے نہیں دے نماز نہیں دے اگر تبلا گائب شبہ کے عرش را برابر خود نہ پیلت نماز نہ گزارد فقیر جنہ چیر اپنے سامنے ارش نہیں کالی صاحب واپس گھر چلے گئے رات نو ستے کالی صاحب تھانچتے نے میں کتاب پڑھیا کر چھپائی رکھتا جی یہ سامنے اپنیا شانا سوال وہ قربان جاوانے جا جا. حج کعبہ کے لیے راہ شرح دور دراز دو دو دو دو رش دو دو منزل رشو کا صرف ایک قدم کا توجہ نہیں فل ذرا بولو چلوانا قربان جاؤ درمی درویش درمیش درمیشان مقام خوشی ابھی حفقات ہزار مقام میرا پہلا مقام یہ فرمایا نے چھوٹا بنا لکھا جی اس ستر ہزار مقام دے درمیش روحانی طورما ہر روز خمسولہ برابر گزارت فرمایا جسا ستر خدرا درخوا نا کابے میں فرمایا جا بال میں جب صرف کلام ہوئی واپس آئے سچ رات آپ یہ جسم کے ساتھ جسم حدیسا میں مبارک چاہتا ہے مبارکیری رات کالا پتھر دے اوتے کالی حضرت کلیم دی حدرت کلیم تو نظر آئی کی یہ نبی روحانی میں راج کی حال تو جناب جی حضرت آب لال سونے اللہ ولی رش کے چار ارش کو ستر ہزار مقام سے واپس فرمایا کافی واپس درمیان درویش درمیشی ہسپال ہزار مقام جی سستا ہزار مقامات نکلے ہوئے ہوئے ہاسپٹال مقام سب تو عجیب لگنی اپنی اوکھے اٹھنے چاہی پور ہوں ہاں ہاں کر کے ساتھ میراج روزانہ ہی نارا تجوی نارا جو ہے ساڈا پیر باہو بولے یہ نماز فکی ری دس فرمایا ددری درجنا وہ بزرگوں ایسے سنت والے دنیا لوگوں روپئے سارے لے سنگھی گل <سؤال> کرے گا کہ سرکار کی شانیا ہو سکتا وہ بھائی حدیث اور لیکن موبائل کے باپ کے مرترائے اللہ. اللہ. منہ من گن کا نبیان ہوا رتھ مساج بھی رات کی رات میں گیا جلو سونے جی دل گھر لٹکیا رابطے گھر بھی جائے دل گھر اپنے والے رب میں گھر لگا رہتا ہے اپنے والدی میرے والدین <سؤال> کم کبھی نہیں والدی احترام کا ہی ہمیشہ سبب سڑک رہے سونے نوینے پتا نہیںڑا <تصفح> <تصفح> ریت پئی ہوگی مٹی پئی ہوگی <تصفح> جی نہیں پتا نہیں جی مکنا دیش پھیلو نا تو کنیاں چیزاں لگ فقیر سونا نبی یہ کرم کر گیا انہوں چڈ گیا اور تصا جی سیرا چل رہے نے پھر تو ہر میری امت کا بھی خیال رکھیا کرو تصا بیکنا تیس جد جڑا کچھ لگتا ہے یہ چپ لیا کرو جان جانی چاشن ٹھیک ہے لیکن پیار دنیا کئی بھی خراب کر لینے کٹیا گیا کٹیا کٹیا پورا ہی پھر ہر رات اللہ <سؤال> اللہ روحانی دی اسلام دی اسلام اسے زور دی سب کا مدینے تاجدار سن رملہ رحمان رحیم رابطہ میراج والے دسکا دل و ایمانی روحانی میراج حاش مینو لکھ لگا کہ مرے گا تمام احوال و مقامات ٹھٹھے چلے جان جیان جی مل جائے رو جے ہی سارا کچھ تو پھر اگے اللہ ہو جا شان ہو پاکوں کا صدقہ دولت ایمان لال وال Thank you, bud.